سلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام چراغِ ہدایت امام حسین علیہ السلام ویورز اس بات میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام چراغِ ہدایت ہے اور وہ چراغ ہے جنہوں نے آج سے چودہ سال پہلے جب یزید ملون اسلام کی صورت کو بگاڑنا چاہتا تھا تب یہ وہ چراغ بن کر سامنے آئے جنہوں نے اس بات کو صاف کر دیا کہ کس طرح یزید حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانا چاہتا ہے آپ کی قربانی انسانیت کی مثال بن کر رہتی دنیا تک یاد کی جائے گی لیکن viewers, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کی قربانی کو یاد کرنا آپ پر آنسو بہانا آپ کے نام پر سبیلے لگانا آپ کے نام پر ماتم کرنا جو ہم تمام کو کرنا چاہیے اور ہم کرتے بھی ہے لیکن شب عاشور سے پہلے وہ تمام دن جو امام حسین علیہ السلام نے شہادت پانے سے پہلے کربلا میں گزارے ان دنوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں پھر ان دنوں میں کیا ہوا اس کی کتنی جانکاری ہمیں ہے کیا ان تمام چیزوں کی نالج رکھنا اپنے آپ کو بہتر بنانا اپنے آپ کو ایک سچا آزادار بنانا ضروری نہیں ہے پروگرام چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان دنوں پر نظر ڈالیں جب ہر دن امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات آپ کی صفات ہمارے لیے ایک راہ بنتی ہے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل اسٹوڈیو میں موجود ہے سسٹر سید اسمی زہرہ سب سے پہلے آپ کا استقبال کرتے ہیں سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آ, سسٹر اس بات سے ہم تمام واقف ہیں کہ امام کربلا پہنچ چکے ہیں اور ایک بار پھر اتنے کی یہ کوشش ہے کہ وہ امام سے کسی طرح یزید کی بیعت لے لے لیکن امام ایک بار پھر انکار کرتے ہیں اب جب امام پھر سے انکار کرتے ہیں تو ابن زیاد نے کون سے قدم اٹھائے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے جو کہ والدِ کربلا ہو چکے اور آپ کے کربلا آنے کے بعد ابن زیاد کو اس بات کی جب اطلاع دی گئی تو ابن زیاد ملعون نے خط بھیجا ہے جس میں بیت کا مطالبہ جی تھا جی امام نے اس خط کو پڑھا بھی نہیں اور اسے زمین جی پر پھینکا اور اس خط کے لانے والے اس نامبر سے اس قاصد سے یہ جملہ امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں ابن زیاد کے اس خط کو پڑھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا یعنی ایک بہت بڑا تماچا تھا ان ظالموں اور گمراہ بے دین افراد کے لیے کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس بیابان میں امام حسین علیہ السلاۃ والسلام کو گھیر کر جو ہم لے آئے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد یہاں کی ہولناکیوں کو دیکھ کر کے امام خوفزدہ ہو کر کے ایک مرتبہ بیت یزید کے لیے راضی ہو جائیں گے لیکن یہاں پر پھر سے بیعت کا امام انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب جب یہ تمام باتیں قاصد نے جا کر کے ابن زیاد کو بتائی ہیں جی یعنی جی یہ واقعات جو رونما ہوئے جب اس کی خبر ابن زیاد جی کو دی گئی تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اس ملعون کو ایک غصہ آتا ہے اور اس نے اس کے بعد عمر سعد کو بلایا ہے یعنی یہ کوفہ میں موجود ہے نا یہاں کربلا جی کی خبر کوفہ میں ابن زیاد کو دی گئی جی پہنچائی جا رہی جی تھی اور دی جا رہی تھی تو جب اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میرا خط اس طرح سے امام حسین علیہ السلط نے پڑھنے کے قابل بھی نہیں سمجھا ہے اور بیعت کا ظاہر سی بات جی انکار پھر سے امام کر رہے ہیں اس نے عمر اساد کو بلایا ہے اور عمر اساد کو بلانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ابھی پہلے تم کربلا کے لیے روانہ ہو جاؤ جی اور وہاں جا کر حسین کا معاملہ دیکھو ملک رے کے لیے بعد میں روانہ ہونا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ عمر ملکے جی بالکل ملک کے رے کی حکومت کے لیے یہ بہت زیادہ پریشان تھا اور کس طرح سے یہ تمنا رکھتا تھا کہ یعنی کہ یہ جانتا بھی ہے کہ کس سے یہ جنگ کرنے جا رہا ہے یہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے ان کی منزلت کیا ہے لیکن ملک رے کی لالچ نے اسے اس طرح سے بالکل اندھا بنا دیا تھا کہ جی یہ جی مولا حسین, جی حسین جی کے مقابلے جی میں جا رہا تھا تو بہرحال آغاز جب ہوا ہے ساتھ کو یہ تھا کہ نہیں مجھے کربلا نہیں جانا ہے مجھے تو ملکرے رے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا میں بڑی سکون کے ساتھ وہاں چلا جاؤں گا لیکن اب ابن زیاد کا یہ کہنا کہ نہیں ابھی اسے روکا جائے گا جی تمہیں جی نہیں جانے جی دیا لالچ ہے تک نہیں پہنچ پاتا ہے جی ابھی ملک رے نہیں جانا ہے وہاں روانہ نہیں جی ہو سکتے پہلے جا کر کے کربلا میں مولانا حسین کے حوالے سے مولاون کہتا ہے کہ پہلے وہاں پر حسین کا معاملہ ختم کرو اس کے بعد تمہیں ملک کے لیے روانہ کیا جائے گا اب بہرحال اس نے جب اس بات کو سنا عمر ساد نے تو اس نے ایک رات کی مہلت مانگی کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کے لیے وقت چاہیے اسے اس نے مہلت دی ہے فوراً روانہ نہیں ہوا فوراً روانہ نہیں جی ہوا ایک روز کی اس نے مہلت جی مانگی جی ہے تو اب جب مہلت اسے ملی تو اس نے آ کر کے اپنے عزیزوں سے مشورہ کیا ہے کہ یعنی کہ اب تک کے کشمکش میں ہے اب یہ آ کر کے اپنوں سے اس کے جو عزیز تھے جو اقربا تھے ان سے مشورہ کر رہا ہے اس کے متعلق یہاں تک کہ اس کے عزیزوں نے اسے اسی بات کے متعلق مشورہ دیا کہ ہرگز ہرگز اس کام پر آمادہ نہیں ہونا اس کام کے لیے تیار نہیں ہونا حسین ابن علی کے مقابلے میں ہرگز نہیں جانا یہاں تک کہ اس کے بھانجے جس کا نام ملتا ہے حمزہ بن مغیرہ اس نے کہا کہ اے ماموں آپ کو خدا کا واسطہ حسین بن علی کی طرف مت جائیے یعنی اس طرح سے ان کے مقابلے میں آپ جا کر کہ ان سے جنگ کے لیے آمادہ ہونا چاہتے ہیں تو اس سے روکا گیا اس کے بھانجے نے بھی اسے روکا ہے یعنی اسے روکا جب گیا ان تمام کی باتیں یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ عمر میرے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ ارادہ نہیں کروں گا اب یہ کہہ تو اس نے دیا لیکن اس کے رات جو ہے کشمکش میں ہی بیتی مشورہ کرنے کے بعد ہی کرنے کے بعد بھی یہ کشمکش میں رہا اب جب جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ویسے ویسے یہ فکر میں ڈوب رہا تھا اور خود سے ہی کہنے لگا کہ اگر میں حسین کی طرف نہیں جاتا ہوں تو ملک رے بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے گا اگر میں حسین کی طرف جاتا ہوں ان کی طرف جانا یعنی ان کے ساتھ دینے کے لیے جی نہیں جی بلکہ ان کے مخالف بن کر جی کے جی یہ جا جی رہا ہے جی یعنی کہ ابن زیاد کی بات کو مان کر کے اگر حسین سے جنگ کے لیے میں آمادہ ہوتا ہوں جی تب تو ملک رے مجھے مل ہی جائے گا لیکن اگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں تو ملک رے بھی میرے ہاتھ سے چلا چلا جائے گا جی. اب اس نے اپنے آپ کو ہی تسلی دینے کے لیے اپنے آپ سے یہ جملہ کہا جو بعض اوقات گناہ کرتے وقت انسان خود سے کہہ دیا کرتا جی. ہے گناہ کو کرنے کے لیے اسے جو ہے صحیح ثابت کرنے جی, جی. کے لیے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس نے اپنے آپ سے خود ہی کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جہنم ہے آگ ہے اور دوزک ہے یا عذاب ہے برے کاموں پر تو جی اگر یہ سچ ہے تو واقعات کربلا کے بعد میں توبہ کر لوں گا واقعات کربلا کے بعد میں توبہ کر لوں گا اور خدا تو توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے جی یہ اس کی سوچ ہے اور پھر یہ اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہے کہ اگر اس میں سچائی ہے کہ مرنے کے بعد یہ تمام جی چیزیں تو میں توبہ کر لوں گا اور اگر کہیں اس میں سچائی نہیں ہوئی تو میں دنیا کا فائدہ کیوں جانے دوں پھر میں ملک رے اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دوں یعنی اس طرح سے یہ لالچ میں ایک مرتبہ اٹھ کر کے اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے یعنی کہ یہ آمادہ ہو گیا کہ مجھے لشکر لے کر کے ابن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا مولا حسین سے جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اور پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ تین ہزار یا چار ہزار کا لشکر لے کر یہ تیسری محرم کو کربلا پہنچ پہنچ جی جیسٹر یہ پہلے سوال میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم آج کی دنیا پر بھی نظر ڈالے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی پوری زندگی میں کئی بار ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عمر ساتھ یہ سوچتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا اکثر ہم بھی یہی سوچ کر گناہ کر لیتے ہیں بہلا دیتے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو اس سے پہلے ہم آگے پڑھے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو گنا ہم جان کر کرتے ہیں کہ گناہ ہے لیکن ارادہ یہ ہی رکھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ ہمیں معاف کر دے گا یہ کس حد تک صحیح ہے اور کیا اللہ ایسے گناہوں کو معاف کرتا ہے دیکھیے خدا ود علم بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے جی. اور بخشنے والا ہے مہربان ہے لیکن اگر ہم یہ سوچ کر کے گناہ کو انجام دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے خدا تو معاف کرنے والا ہے لہٰذا اس گناہ کو انجام دے دیں اور اس کے بعد پھر سے ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ ارادہ یہ پختہ کر لینا کہ اس گناہ کو ہم دوبارہ انجام نہیں دیں, دیں گے, گے لیکن لیکن پھر بھی یہاں رک کر کہنا چاہوں گی کہ بعض گناہ جیسے انسان کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں جس کا تعلق اس سے ہے وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو معاف کیا جاتا ہے کسی کا حق ہم نے مار لیا اور پھر ہم سوچیں کہ تو خدا سے معافی پرگاہ تو میں توبہ کرتے ہیں تو وہ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ پہلے حقدار تک کے پہنچاؤ کے کیونکہ یہ ضروری ہے پھر جی. خدا عالم معاف کرے گا تو بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی معافی ڈائریکٹ خدا عالم نہیں دیتا ہے اس کے لیے بھی جو شرائط کو ہمیں پورا کرنا ہے پھر جا کر کے اور پھر یہاں بات آل رسول کی Absolutely. آ رہی جی. ہے سب سے الگ معاملہ بالکل کہ اگر کوئی انسان کسی نبی کے قتل پر آمادہ ہو کسی اما تاہرین علیہ السلام کے جی. قتل پر آمادہ ہو اور اس کے بعد یہ کہے کہ اس گناہ جی جی. کے کرنے کے بعد ہم معافی مانگ, مانگ لیں, لیں گے جی. تو یہ تو اپنے آپ میں سب سے بڑا ایسا گناہ ہے کہ جس کی کہیں پر کوئی معافی نہیں کہیں پر کوئی توبہ نہیں ہے اس کے حوالے سے قبول خدا کی بارگاہ میں کی نبی کو یا نبی زادے کو فرزند نواز رسول کو رسول قتل کرنے کے لیے انسان آمادہ ہو جائے اور پھر بعد میں کہے کہ اسی خدا سے ہم معافی مانگ لیں گے کہ جس کے دین کے بچانے کے لیے مولا حسین نے اپنے آپ کو اپنے پیاروں کو اپنے عزیزوں کو قربان کر دیا اور اپنے آپ کو جلا کر کے ایک ایسا چراغ روشن کیا جس نے اس دین کو پوری طرح سے روشن کر دیا یعنی یزید کے اس سیلاب میں تاغوتیت کے اندھیرے میں مولا حسین چراغ ہدایت بن کر کے اپنے آپ کو جلا رہے ہیں کہ یہ دین زندہ رہے Absolutely. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہی کے قتل کرنے والا بعد میں یہ انہیں معاف کر دے Absolutely. کہ ہم توبہ کریں اور خدا ہمیں معاف کر دے یہ ہرگز جی. ممکن نہیں ہے جی بالکل ٹھیک سسٹر اگر اسی گفتگو کو اگے لے جائیں تو اب یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح اب عمر ساتھ کو رہ کے بجائے کربلا جانا ہے تو اب یہ لالچ میں ڈوبا ہوا گمراہ جب کربلا پہنچتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے یہ رہ نہیں جا पाया तो अब اس نے امام کے ساتھ کیا سلوک کیا آ, بے شک اب آ, جب یہاں پر تاریخ اس طرح سے پلٹ رہی ہے کہ اسے اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے رے کی حکومت کربلا کے ذریعے سے ملے گی تو یہ اس پر بھی تیار ہو گیا ہے یعنی مولا حسین کو قتل کرنے کے لیے بھی یہ لشکر لے کر کے آمادہ ہو رہا لالچ ہے دولت دولت کی, پوزیشن کی پاور, کی پاور کی لالچ ہے کہ ہم بنے رہیں بھلے اس کے مقابلے میں یہ کچھ کسی بھی, بھی, بھی, بھی جی. یقیناً اس طرح کی سوچ آج بھی انسانوں میں پائی جاتی جی. ہے تو لہٰذا یہ شخص ایک مرتبہ روانہ ہو رہا ہے اور تین محرم کی تاریخ جیسے کہ ہم جی نے ذکر کیا تین ہزار یا چار ہزار روایت میں ملتا ہے کہ یہ لشکر لے کر کے چار ہزار لشکر لے کر کے یہ والد کرب و بلا ہوتا ہے اب یہاں آنے کے بعد تین محرم کربلا پہنچنے کے بعد شب میں اس عمرِ سعد نے جو ہے امام حسین علیہ السلاۃ وسلام سے ملاقات کی ہے یعنی تین محرم کو یہ کربلا پہنچا اور جب رات ڈھلنے لگی ہے شب ہونے لگی ہے جی چوتھی کی شب ہے تو اب یہ امام علیہ السلام سے ملاقات کر رہا ہے اور پھر اس نے دیکھا کہ جیسے یہ امام کے لشکر کو دیکھتا ہے تو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں وہ اس طرح سے پہرا دے رہے ہیں مولا حسین کے خیمے کا یا جو بھی وہاں موجود تھے کہ جیسے نظر آتا ہے کہ لوگ کعبے کا طواف کس طرح سے کرتے ہیں اس طرح سے یہ جی صحاب جی امام حسین علیہ السلام مولاء حسین کے خیمے کا پہرا دے رہے ہیں یہ منظر بھی اپنے آپ میں بالکل مختلف نظر آ رہا تھا ظاہر سی بات ہے یا صحاب با وفات ہے جن تعریف میں خود مولا حسین نے کہا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو, کو نہیں ملے, ملے, جی. ملے تو بے شکی منظر یہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنی چاہیے جی. امام بھی اپنی طرف سے دو لوگوں کو ساتھ لے گئے اور پھر گفتگو شروع ہوتی ہے یہ عمر سعید امام سے کہتا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئیں آپ کے نزدیک مکہ مدینہ یہ زیادہ بہتر تھے تو آپ وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر کے یہاں کیوں آئے ہیں اب امام سبب بیان کر رہے ہیں ریزن بیان کر رہے جی. ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں امام نے جو کوفے والوں کے خط تھے ان کا ذکر کیا کہ یہ خطوط مجھے بھیجے گئے یہاں تک کہ امام نے وہ خطوط دکھائے بھی وہ لیٹرز امام نے کیا. جی, جی بالکل ثبوت جی. کے طور پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی امام نے ان خطوط کو دکھایا بھی ہے کہ کوفیوں نے مجھے خط لکھ کر کے بلایا تھا ہے. اس لیے جی. میں یہاں پر آیا ہوں اب عمر ساتھ کہتا ہے کہ آپ نے کوفیوں پر کیسے یقین کر لیا اور اب آپ کے پاس کیا راستہ ہے مصیبت میں آپ انہیں کی وجہ سے جو ہیں یہاں پر مبتلا ہیں اب کیا کوئی اور صورت بہتر جی. جو ہو اسے اختیار کریں آپ یعنی اس کا اشارہ بیت عزیز کی طرف ہو رہا ہے کہ بیعت کر جی. یعنی یہ بات بات میں یہ بات امام کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہے کہ جب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور آپ یہاں مشکل میں ہیں تو آپ کے لیے آسان ایک راستہ ہے کہ آپ بیت عزیز کر لیں یہ باتوں باتوں میں اس طرح سے اس بات کو رکھنا چاہتا ہے لیکن امام نے پھر اپنی بات کو بھی اس کے سامنے رکھا اور حجت کو تمام کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ تو ہمیں مدینہ یا مکہ کسی اور جگہ جانے دے یعنی کہ امام نے اس بات کو بھی کل کوئی یہ نہ کہ مدینہ بھی تو چاہنے والے تھے یا دوسری جگہ تبلیغ کے لیے تاکہ وہاں پر اس معاملے کو درست کیا جاتا لوگوں کو اکٹھا کرتے یہ تمام بہت سے شبہات ہوتے ہیں حالانکہ تاریخ میں اس کے بہترین جوابات موجود ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر امام کا جملہ اس تمام سوال کو جو ہے کا جواب بن کر سامنے آتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے مکہ یا مدینہ یعنی یہ کہہ رہا ہے بھی رہے. تو جگہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی ہو مجھے پلٹ جانے دے تو جی. اب جب امام نے یہ جملہ کہا ہے تو اس پر یہ کہتا ہے کہ میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا اور میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں اور پھر اس کے جواب کے اعتبار سے پھر آپ سے بات کی جائے گی یعنی یہ تمام تر باتیں سامنے آتی ہیں اور پھر یہاں بھی یہ سامنے آئی بات کہ اس نے عمر سعد کو خط لکھا اور یہ تمام باتیں جو امام سے اس کی ابن, زیاد کو, ابن جی. زیاد کو اس نے خط لکھا عمر سعد نے اور اس نے جو گفتگو اس, جی, اس کی جی. امام کے ساتھ ہوئی تھی اس کا ذکر کیا کہ امام کا یہ کہنا ہے کہ اگر خفیہ کفیوں نے ساتھ نہیں دیا ہے تو اب مجھے پلٹ جانے دو مکہ مدینہ وغیرہ تو اب یہ ابن زیاد ملعون لعنۃ اللہ علیہ خط کا جواب لکھتا ہے کہ ہرگز اب حسین کو پلٹنے نہیں دینا ہے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور حسین سے کہو کہ یا تو بیعت یزید کریں یا پھر قتل کے لیے آمادہ ہو جائیں یعنی بار بار ہم دیکھ رہے ہیں بیعت کا تقاضا کیا جا رہا تھا لیکن امام کی شخصیت کو عالم انسانیت کا سلام ہو کہ امام اس باطل کے سامنے کبھی جھپنے بھی جھٹنے کے, کے لیے آمادہ نہیں ہے آپ بیعت کا انکار ہی کرتے رہیں جی بالکل ٹھیک ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے لیے یاد دلاتی ہے کہ ہمیں سچائی کے ساتھ کس طرح کھڑے ہونا ہے اور ڈرنا نہیں ہے اگر اب ہم رخ کریں تین محرم اکسٹھ ہجری کا تو امام حسین علیہ السلام کی کون سی صفات ہمیں نظر آتی ہے جو ہم تمام کے لیے چراغ ہدایت بن کے سامنے آئیں جی خیر ان تمام معاملات میں اور حالات میں اگر ہم غور کریں واقع انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ خود احساس کرے گا کہ بہت سی چیزیں اس کے لیے جو ہے واضح ہو جاتی ہیں جی اور بہت سے اس کے سوالات کا جواب اسے خود فکر کے ذریعے غور کرنے کے بنا پر مل جی جایا کرتا ہے مثلاً اگر ہم یہی دیکھیں کہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا آپ تک کی جو ہم نے گفتگو کی ہے آج کے اس ایپیسوڈ میں کہ عمر سعد کا ملک رے کے لیے ایسی لالچ کہ وہ خود سے یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت ہے بھی کی نہیں یعنی بالکل آخرت پر یقین اس کا نہیں ہے آہ ہمیں آہ یہاں پر ہم امام حسین علیہ السلات والسلام کی شخصیت کی طرف آتے ہیں کہ آخرت پر کامل یقین اس کا ایک اہم درس مولا حسین کی شخصیت سے ہمیں مل رہا ہے کس انداز میں کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلاۃ والسلام نے امت کی فلاح کے لیے قدم اٹھایا آپ نے اپنا وطن چھوڑا مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے کربلا پہنچے ہیں جنہوں نے تھا ساتھ چھوڑ ہے وہ چکے ہیں اور امام کا راستہ روکا گیا کربلا لایا بیعت کا تقاضا کیا جانا امام کا بار بار انکار کرنا یہ تمام ترباتیں پھر عمر ساتھ کا تین محرم کو اتنا بڑا لشکر لے کر کے چار ہزار کا تقریبا لشکر لے کر کے آنا اور پھر سختیوں کا بار بار بڑھنا لیکن ان تمام کے بیچ میں بھی امام آخرت پر پورا کامل یقین رکھ رہے ہیں جی یعنی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ ایک مشکل اگر آئی پھر اس کے بعد اگر دوسری مشکل آ گئی اگر تیسری آ گئی مشکل تو انسان ڈگمگانے لگتا ہے کہ پتہ نہیں خدا جی ہمارے اوپر کبھی کرم کرے گا یا نہیں جی یعنی وہ ایک مرتبہ یہ پریشان ہونے لگتا ہے لیکن یہاں پر مولا حسین سے بڑھ کر تنائی اور مصیبت کس کے ذات پر گزری ہوگی لیکن آقا حسین علیہ السلات وسلام ایسے عالم میں بھی آخرت پر وہ یقین رکھ کر کے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے ان نہ یوسرا ہر دشواری کے بعد آسانی ہے تو اگر یہ دشواری ہے تو اس کے بعد بھی بہت آسانی بڑی سرور آسانی سرور وہ پروردگار عالم جی. ہمیں عطا کرنے جی. والا ہے اور پھر ہم مولائے کائنات کا یہ جملہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ آخرت کے متعلق مولائے کائنات حضرت علی نبی طالب علیہ السلّت وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اسی کے لیے عمل انجام دو امام اور ان کا لشکر آخرت کے لیے کام کر رہا Absolutely. تھا آخرت کے لیے ہر ایک عمل انجام دے جی. رہا ہے سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں آکا اور ان کے چاہنے والے لیکن آخرت ان کی نگاہ میں بالکل کلیئر ہے بالکل واضح ہے کہ آخرت کا وجود ہے اور دوسری طرف عمر ساد ہے جو لالچ میں اس طرح سے مبتلا ہے کہ وہ اس کی لالچ ایک رکاوٹ بن کر کے سامنے آ رہی ہے آخرت پر اس کا یقین اتنا ڈاوا ڈول ہے کہ وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ ہے یا نہیں اگر ہے آخرت ہے تو میں یہ تمام چیزوں کو انجام دینے کے بعد توبہ کروں گا جی اور اگر نہیں ہے تو میں دنیا کا فائدہ کیوں جانے دوں تو یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑا پیغام آقا حسین کی شخصیت سے ہمیں مل رہا ہے کہ اگر یقے بعد دیگرے مصیبتوں کے بازار ہمارے لیے کھل جائیں دربار ہمارے لیے لگ جائے کہ مصیبت ہی مصیبت ہمیں نظر آ رہی لیکن اس عالم میں بھی آخرت پر کامل یقین رکھنے والا کامیاب ہے اور آخرت سے اپنا عقیدہ ہٹانے والا جو ہے سب سے بڑا خسارہ اٹھانے والا جی ہے بالکل ٹھیک اور اس کی تو بہترین مثال کربلا ہے اور محرم ہے کے دس دنوں میں ہم کئی بار کربلا کو دہراتے ہیں ہر بار مجلسوں میں اسی بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح جب ہم اپنے آپ کو آخرت سے جوڑے رکھتے ہیں تو کامیاب ہی ہوتے ہیں ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ دنیا کی لالچ پاور کی لالچ انسان کو کس طرح لے ڈوبتی ہے آج ہمارے جو بھی ویورس ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ سے سوال کریں اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا کہیں ہماری زندگی میں کسی بھی چیز کی لالچ کی وجہ سے ہم ہماری آخرت سے تو ہاتھ نہیں دھو بیٹھیں گے اور اگر ہم نے ایسا جانے انجانے میں کیا ہے تو محرم کے ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے پروردگار عالم سے معافی مانگے ہدایت مانگے کہ اندر صد امام حسین السلام کو بہتر انسان بن کر زندہ رکھ سکیں اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ